محترم بھائیو سامعین اور سامیات اللہ تبارک کا تعالی انسان کے ساتھ خیر چاہتا ہے اللہ اپنی پوری مخلوق کے ساتھ خیر چاہتا ہے اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے والا یرید و بکم اللہ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا وما جان عر کو من حرج اللہ نے دین میں جو پابندیاں بنائی ہیں یہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں بنائی یہ وہ پابندیاں ہیں جو تیرے فائدے کی تھیں تیری زندگی اور تیری آخرت اچھی گزرنے کے لیے جو پابندیاں چاہیے تھیں صرف وہ لگائی ہیں جان بوجھ کر بے جا پابندی اسلام میں کوئی ایک بھی نہیں ہے کوئی ایک پابندی ایسی نہیں کہ جس کو وائلیٹ کیا جائے جس پابندی کو نہ مانا جائے تو مسلمانوں کا فائدہ ہو کوئی ایک نہیں تو یہ سارا دین کم از کم پابندیاں والا ہے یا یوں سمجھو کہ اگر کسی نے دنیا میں سب سے زیادہ آزادی انجوائے کرنی ہو تو وہ مسلمان ہو جائے اس میں کم از کم پابندی باقی سارے دینوں میں زیادہ پابندیاں عیسائیت میں یہودیت میں کہا کہ صرف اپنے عبادت خانوں میں نماز پڑھ سکتے اور کہیں نہیں پڑھ سکتے ہم جب چاہیں موٹر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے اور اگر ان کے کپڑے کو پیشاب لگ جائے تو کینچی سے کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا دھونے سے صاف نہیں ہوتا تھا ہمارا کپڑا صاف ہو جاتا بلکہ فرمایا معصوم بچہ ہے دودھ پیتا ہے تو چھینٹے مار دو تو بھی کافی ہے. لڑائی کرتے سر دھڑ کی بازی لگاتے جان پیش کرتے مالے غنیمت ملتا استعمال نہیں کر سکتے تھے آسمان سے آگ آتی اس کو کھا جاتی اس سمت کو اللہ تعالی نے خماعت نے تمہیں مالے غنیمت استعمال کر لیا تھا پاک مال تو کم از کم پابندیاں اس دین میں ہیں نہایت آسان ہے میں اللہ بیکم اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہ یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو وہ نہیں کر سکتے تو وہ کر لو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو لیٹ کر پڑھ لو اشارے سے پڑھ لو بیمار ہو کہ بلا منہ نہیں تو بھی پڑھ لو وضو نہیں کر سکتے تم سے پڑھ لو پڑھ لو سفر میں وہ آدھی پڑھ لو روزہ رکھا چھوڑ دو یہ اللہ تعالیٰ کی آسانیاں اس دین کے لیے تو عزیز بھائیو جو شخص اس دین میں شدت اختیار کرتا ہے پھر وہ دین میں فرقہ بناتا اصل دین میں ایسا نہیں یہی ہوا اسلام میں جو سب سے پہلا فرقہ نکلا وہ تھے حضرت علی کو اللہ کہنے والے کہتے تھے یہ علی نہیں اللہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان ظالموں کو سزائیں دیں ان کو آگ میں جلایا حضرت عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں ان کو آگ سے نہیں جلاتا تھا اور کوئی سزا دے دیتا جن کو جلایا کہنے لگے حدیث میں آتا ہے لائی جب عذاب النار الا رب النار آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے تو جب تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو تو اس مطلب تم ہی تو رب ہو الٹا مطلب نکال لیا یہ جب دماغ کی تارے الٹ لگ جاتی ہیں نا تو پنکھا بھی الٹ گھومنے لگ جاتا ہے نا تھر پار کر میں زلزلہ آیا تو وہاں مشہور تھا کہ یہ جو پیر ہے نا یہ اس علاقے میں کسی آفت کو نہیں آنے دیتا اللہ آفت بھیجتا ہے یہ آڑے آ جاتا ہے کہتا میں نہیں ہونے دوں گا تو جب زنزرا آیا تو تھر بھی متاثر ہوا اور اس دربار کا یا اس کا مینار بھی گر گیا تو اب ان کو اپنا عقیدہ ٹھیک کر لینا چاہیے تھا نا میں نے وہ دیکھا مینار تو کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ زنجرا تھوڑا بڑا تھا آفت بڑی تھی تو پیر صاحب نے اپنے مینار پہ برداشت کر کے لوگوں کو بچا لیا ماننا نہیں ہم نے تو میرے عزیز بھائیوں سختیاں کرتے تھے اور حضرت علی کو اللہ مانتے تھے نو دبلا ان کو جنا تو کہنے لگے تیرا جلانا ہی بتاتا ہے کہ تو اللہ ہے نو دلہ جانے یا علی ہاں لو کہتے تھے اللہ مدد وہ کہتے تھے نہیں علی مدد اس کے ریکشن میں جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازشیں کی آخر میں کینڈیڈیٹ دو تھے حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہ عبد الرحمان بن عوف نے خلیفہ بنانا تھا اور کینڈیڈیٹ دو تھے علی اور عثمان رضی اللہ عنان تین دن مشورے پہ لگا دیے کس کو بناؤ کس کو بناؤ آخر میں اس نے کہا حضرت عثمان ہاتھ نکالو میں ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں تو اب جو ذہنی طور پر ادھر توجہ رکھتے تھے انہوں نے ان کو اللہ قرار دے کر کمپیل لگا چلانا شروع کر دی حضرت علی نے ان کو سزائیں دی اپنے زمانے میں اس کے مقابلے میں اچھا پھر یہی لوگ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے پوری سلطنت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بہت بڑی خلافت تھی یعنی مسلمانوں کی جتنی بڑی خلاوت ہو سکتی تھی نا اتنی بڑی تھی اس کے بعد چھوٹی ہوئی ہے بڑی نہیں ہوئی کہاں آدر جان اور کہاں مراکش اور ادھر یمن کتنے ملک بنتے تو وہ سادشی ظالم آئے انہوں نے مختلف شہروں سے عبداللہ بن سبا یہودی تھا اسلام کا لبادہ اڑا اور کہا کہ اسلام کو سامنے مقابلہ کر کے نہیں جیتا جا سکتا اس کے اندر سے بندے کھڑے کرو اندر سے ان کو ملا کے یہ جو دو کینڈیڈیٹ تھے ایک خلیفہ بن گیا تو دوسرے کے ساتھ جن لوگوں کی ہمدردیاں ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے سادہ سی بات انہوں نے ان کو علی اللہ قرار دیا حضرت عثمان کو نوز بلّہ اسلام سے خارج کرنا شروع کیا کیسے مختلف قسم کے بہانے میں اس پہ لمبی بات کر چکا ہوں مختلف قسم کے ان کے سیاسی فیصلوں کو گنا اور گنا کو کبیرا گنا کبیرا گنا کو کفر قرار دے کر لوگوں کا ذہن تیار کرنا شروع کیا کہ یہ اب خلافت کے لائق نہیں ہے اور جن لوگوں کا ذہن تیار کیا وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بڑے بڑے بڑے بڑے قبائل کے بڑے بڑے قبائل کے نمائندہ لوگ تھے اور صحابہ اکرام کی اور بھی اس میں شامل تھے ان کا ذہن تبدیل کر کے برین واش کر کے ان کو اس بات پہ تیار کیا کہ حضرت اسلام کو شہید کر دیا جائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تجھے اللہ شہادت دے گا میں نے تو جانا ہے لیکن مدینے کی پاک گلیاں اگر اس میں ایک شخص کے خون سے گزارا ہوتا ہو تو دو نہیں ہونے چاہیے کم از کم کیجولیٹی ہو یا تو یہ ہو کہ میں اپنا بڑا دفاع کھڑا کروں تو میں بچ جاؤں گا میں نے تو نہیں بچنا مجھے تو جانا ہے مجھے تو بتا دیا گیا ہے تو جب مجھے جانا ہے تو پھر میں اکیلا جاؤں میں اوروں کو کیوں لے کر جاؤں اور مدینہ کی پاک گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کیوں کرو اس وجہ سے وہ اپنا دفاع نہیں کرتے تھے جو صحابی دفاع کے لیے آتے ان کو ڈانٹ کر بگا دیتے تھے حتیٰ کہ ان بلوائوں ظالموں نے مدینہ پہ قبضہ کر لیا مسجد نبی کے امام بن گئے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا صحابہ کرام موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اپنے بیٹوں کو بھیجتے جاؤ اپنے تایابو کا دفاع کرو مگر ان کی نظروں سے بچ کر کرنا دیکھ لیں گے تو ڈانٹ کر بگا دیں گے یہ تو اندر کی کہانی ہے ان ظالموں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا باہر والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا کا خلیفہ شہید ہو جائے اور کوئی اور سیکورٹی والا اس میں جائے ہی نہیں یہ تو کوئی گڑبڑ ہوئی ہے ضرور چھوٹے چھوٹے واقعات میں بڑے بڑے لوگ مارے جاتے ہیں اتنا بڑا واقعہ صرف ایک بندہ شہید ہوا ہے ہو نہیں سکتا بدلہ چاہیے ہمیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعوی کر دیا بدلہ چاہیے اور اس کے بعد پھر خلیفہ بھی انہوں نے مجبور کر کے حضرت علی کو ہی بنایا رضی اللہ تو اب یہ شیطان کو اور موقع مل گیا کہ حضرت عثمان کا دفاع نہیں کیا اور خود خلیفہ بن گئے شیطان کو ذیر سازی کرنے کا اور موقع مل گیا حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا اس میں ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں تھا اور وہ بلکہ دفاع میں تھے امیر المومنین کا حکم بھی ماننا ضروری تھا کہ میرا دفاع نہیں کرو تو میرے عزیز بھائیو یہاں پر یہی لوگ حضرت علی کے ساتھ جڑے رہے اکساتے رہے مخالف پارٹی کے خلاف اکساتے رہے اب چار قسم کے صحابہ بن گئے ایک قسم شام والے کہتے ہیں ہمیں جب تک بیعت نہیں ہوتی ہم جب تک کہ ساس نہیں ہوتا ہم بیعت نہیں کریں گے دوسری قسم کے صحابہ وہ تھے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی اور چپ تھے تیسری قسم کے صحابہ وہ تھے جن کو تانے مل رہے تھے تم تو حکومت میں بیٹھے ہو کہ ساس کیوں نہیں ہو رہا اور وہ چپ نہیں تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ ساس ہونا چاہیے اور چوتھی قسم کے لوگ وہ بالکل نیوٹرل تھے نہ ادھر نہ ادھر انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر حضرت طلحہ اور زبیر اشرا اور موشرہ میں سے کہنے لگے کہ حضرت عمر نے جن لوگوں کا نام لیا تھا ان میں یہ بھی شامل تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے انہوں نے کہا ہم نہیں بن رہے اہمیت تو ان کی بہت زیادہ تھی اب ہم نے بیعت بھی کر لی ہے اور کہ سانس بھی نہیں لے سک رہے حضرت علی کہتے ہیں میں مضبوط نہیں ہوں میری حکومت کمزور ہے تو چلو ہم مضبوط کرتے ہیں اجازت لے کر گئے مکہ وہاں سے حضرت عائشہ کو ساتھ لیا کہ چلو بہت بڑا لشکر بنا کر جاتے کوفہ اور وہاں جا کر حضرت علی کا بازو بن جاتے حضرت علی کا بازو بن جاتے ہیں ان کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ کے ساتھ لے سکے اللہ یہ بازو بننے کے لیے آئے حضرت علی پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا جی تو بالکل آپ کے بیگ شدہ ہیں ہم تو آپ کا تاون کرنے کے لیے آئے ٹھیک ہے اب دیکھا انہی ظالم حضرت عثمان کے قاتلوں نے کہ یہ تو پھر ایک ہو گئے یہ آئے ہیں ہمیں مروانے کے لیے کہ ساس ہوگا تو ہم جائیں گے نا انہوں نے رات کے اندھیرے میں دونوں طرف گھس کر ایک دوسرے کو تیر مارنے شروع کر دیا وہ پریشان ہے کہ ابھی ہم نے بیٹھ کر مشورہ کیا ہے اور ابھی حضرت علی نے ہم پہ فائرنگ شروع کر دی ہے وہ پریشان ہے ابھی تو کہہ رہے تھے ہم تیرے بازو بننے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے ابھی ہم پر فائرنگ شروع کر دیئے لو جناب ادھر سے جواب آنا شروع ہو گیا جواب آنا شروع ہوا تو وہ جنگ کی شکل اختیار کر گیا جس میں حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے زبیر بھی شہید ہو گئے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں پھر وہی ادارے انہوں نے دیکھا کہ امت کو اکٹھا نہ ہونے دو جب یہ اکٹھے ہوں گے امام ہم کے ساس لیں گے اور اس میں ہماری جانے جائیں گے پھر کہتے چلو حضرت معاویہ پر حملہ کریں بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابو بکر کی بیعت کو تھوڑا لیٹ کیا تھا چھ مہینے تک بیعت نہیں کی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئی تو خود بلایا حضرت ابو بکر کو میرے گھر آئیے اور اکیلے آنا ہے اور کوئی نہ ساتھ حضرت عمر کہتے ہیں اکیلے تو نہیں جانا چاہیے وغیرہ ڈانٹ دیتے ہیں ان کو ہیں تو کیا ہوگا میرا بھائی ہے وہ میں جاؤں گا حضرت علی ان کو گھر بلا کر کہتے ہیں میں کبھی بھی اس بات کو کے خلاف نہیں کہ آپ کی بات ہونی چاہیے آپ جانتے ہیں جو معاملات بنے میرے گھر کے کچھ مسائل تھے اور کچھ یہ تھا کہ شاید ہم سمجھتے تھے کہ آپ کی بیعت ہمارے مشورے سے ہو گئی اور وہ بھی بغیر مشورے کے ہوئی یہ بھی مسئلہ تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نہ جو مطالبہ کر دیا تھا کہ میرے باپ کی وراثت ملے اور حقیقت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب وقف کر دی تھی اس وجہ سے بھی میں اس کے منہ کو بھی بیعت نہیں کر سکا تھا اب ہاں اب میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح بخاری کا واقعہ حضرت صدیق فرماتے تو اچھی بات ہے کرو بیعت ایسا تھوڑے کروں گا میں سب کے سامنے کروں گا مسجد نبی میں آئے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے حمد و سلاد کے بعد حضرت علی کے فضائل بیان کیے حضرت علی کھڑے ہوئے حمد و سلاد کے بعد ابو بکر صدیقی کے فضائل بیان کیے رضی اللہ عنہ پھر ہاتھ نکلا انہوں نے بیعت کی سب کے سامنے تو انہوں نے بیعت لیٹ کی تھی تو حضرت وقت صدیق نے کوئی فوج کشی تو نہیں کی تو اب اگر حضرت معاویہ نے بیعت لیٹ کی ہے تو وہ بھی ان پر فوج کشی نہیں چاہتے ہوں گے لیکن یہ ظالم جو بیچ میں تھے یہی وہاں پہ اثر السوخ رکھتے تھے نکلیں کریں حملہ کریں حملہ جا کر ان پر حملہ کیا حملہ کیا دونوں طرف سے مسلمان ہے صحابہ کرام ہے انہوں نے قرآن اٹھا لیا کہنے لگے ہم لڑنا نہیں چاہتے ہم فیصلہ چاہتے مذاکرات چاہتے اچھا کیسے مذاکرات ہوں گے ایک آدمی آپ دے دیں ایک ہم دے دیتے وہ بیٹھ کر فیصلہ کر لے کس بات کا فیصلہ جھگڑا کس بات کا ہے جب تک حضرت علی زندہ رہے حضرت معاویہ ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا کبھی بیت نہیں خلافت بات سمجھ آئی کبھی ایسا نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد چھ مہینے کے لیے خلیفہ بنے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ. ان کی زندگی میں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ یہ جھگڑا تھا کہ فیصلہ یہ کریں کہ وہ خلیفہ کون ہوگا یہ جھگڑا نہیں تھا جھگڑا تو صرف یہ تھا کہ خلیفہ تو آپ ہیں بات صرف یہ کہ میرے بھائی عثمان کا احساس کیسے ہو یہ دو بندے جو آپ کی طرف سے ایک ادھر سے آئے گا یہ یہی فیصلہ کریں گے کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کساس ہو جائے اس کی کوئی ترتیب ہو حضرت معاویہ نے امر بن آس کو آگے کیا حضرت علی رضی اللہ نے ابو مساشری رضی اللہ کو آگے کیا یہ دو بھائی فیصلہ کریں گے اب پھر ان ظالموں نے دیکھا کہ یہ فیرے کو ہو رہے اور پھر کس پر جمع ہو رہے ہیں پھر ہماری باری آئے گی حضرت علی کی فوج سے نکل گئے الگ ہو گئے کہتے ہیں علی اللہ فرماتے انکم اللہ للہ حکم اللہ کا چلے گا اور تم نے کہہ دیا دو بندوں کا چلے گا تم نے تو شرک کر لیا ناؤد بلا تم نے تو کفر کر لیا ناؤد بلّہ لہذا جتنی پارٹی ہے دونوں سب کافر ہیں ہمارے سوا ہم سب کافر ہے تو دیکھو ایک انتہا پسندی علی کو اللہ کہنے کی اور دوسری انتہا پسندی حضرت علی کو نوود باللہ کافر کہنے کی تو یہ نسلیں اس وقت بھی موجود تھیں مگر جب یہ فیصلہ ہوا کہ دو بندے فیصلہ کریں گے اس وقت یہ ظاہر ہو گئے الگ ہو گئے کوفے کی مسجد میں حضرت علی خطبہ دے رہے یہ بولنے نہیں دیتے سر نیچے ہاتھ اوپر حکم اللہ للہ ادھر سے بولا ادھر سے بولا آیت قرآن کی پڑھتے ہیں معنی اپنے مطلب کا نکالتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا رضی اللہ عنہ. کہا جاؤ ان کو سمجھاؤ جا کر اعتراض کہ ہے کہنے لگے کہ انہوں نے دو بندوں کو فیصل بنا لیا ہے فیصلہ مخلوق کو دے دیا جب کہ فیصلے کا حق و خالق کے پاس ہے حکم اللہ کا ہونا چاہیے کہنے لگے اللہ فرماتے ہیں من من اگر زوجین میں اختلاف ہو جائے تو ایک لڑکے کی طرف سے بزرگ آ جائے ایک لڑکی کی طرف سے بزرگ آ جائے اور دونوں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ نکاح چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے ایک بچی کا نکاح بچانے کے لیے بندوں کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو یہ اتنے زیادہ صحابہ کرام کی جانے بچانے کے لیے بندوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا چپ ہو گئے چپ ہو گئے پھر دوسرا اعتراض یہ کہ اگر حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ عنما مسلمان تھے تو ان کے اوپر حملہ کیوں کیا اور اگر وہ کافر تھے تو ان کے مال کو غنیمت اور ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈی کیوں نہیں بنایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ یہ مسلمان تھے ان کا اختلاف ہو گیا تھا شیطان نے اختلاف ڈال دیا تھا دونوں مسلمان تھے اور اگر تم نے لونڈی بنانا تو آپ تمہاری اماں عائشہ تھیں ادھر بلب بتاؤ تو ان میں سے کون بنانا چاہتا ہے رضی اللہ عنا چپ ہو گئے شرم آ گئے کافی سارے لوگوں کو بات سمجھ آ وہ واپس آ گئے اور باقی ادھر رہے پھر ان پر حضرت علی نے حملہ کیا اور ان کو تبا برباد کیا یہ نسل آج تک ہر زمانے میں موجود رہی ہے اور آج بھی موجود ہے پچھلے دس سال آپ لوگوں نے جو پی کاٹی ہے کہ مسلمانوں کو کافر قرار دے کر حملے ہوتے رہے جی ایچ کیو پر حملہ پولیس پر حملہ علماء پر حملہ مسجد مدرسے پر حملہ یہ وہ لوگ تھے جو دین سمجھ کر مسلمانوں کو مارتے تھے اور کہتے تھے ہمارے سوا کوئی مسلمان نہیں یہ تھے رفول الدین نہ کرنے والے یہ کون تھے رف الدین نہ کرنے والے اب اگلا ورژن آ رہا ہے کرنے والے داعش کے نام سے عراق اور شام میں ان لوگوں نے کافروں کے اہداف کا دفاع کیا اور مسلمانوں کو تباہ برباد کیا عراق میں جو علاقے شیعہ کے پاس تھے وہ آج بھی ان کے پاس ہیں جو سنیوں کے پاس تھے ان کو انہوں نے فتح کیا دوبارہ ان کو شہید کر کے اور بعد میں آتے ہوئے ان کو دے کر آ گئے ان کو ہیلی کاپٹروں میں بھر بھر کر افغانستان میں پہنچایا جا رہا ہے اور وہاں پر یہ منظم ہو رہے ان کو چھوڑا جائے گا آپ لوگوں پر اللہ نہ کر لوگ کہیں گے ربو ندین کرتے ہیں یہ توحید والے ہیں نہیں یہ وہ گندی نسل ہے جو حضرت علی کو کافر کہنے والے تھے رضی اللہ عال یہ وہ نصر ہے جو مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کو قتل کرتے ہیں اور بے درے قتل کرتے ہیں اور قتل کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو انتشار آیا ابتدا میں جو حضرت علی کو اللہ کہنے والے پھر حضرت علی کو کافر کہنے والے اور کافر کہنے کے مقابلے میں جو حضرت علی کے حمایتی اٹھے انہوں نے اپنے آپ کو شیان علی کہا علی کی جماعت یہ جماعت پہلی تین سدیاں ایسی تھی ان کے نظریات صرف اتنے تھے اللہ کو اللہ مانتے نبی کو نبی مانتے قرآن کو قرآن مانتے آخرت پر ایمان نبیوں ہر چیز آپ والی تھی کوئی فرق نہیں تھا ایک بات میں فرق تھا یہ کہتے تھے کہ حضرت علی کو پہلے خلیفہ بننا چاہیے تھا باقیوں کو بعد باق میں بلکہ اس سے پہلے تو صرف اتنا تھا کہ اسمان سے پہلے علی کو ہونا چاہیے تھا بس اور کوئی اختلاف نہیں تھا پھر چلتے چلتے یہ شروع ہو گیا کہ چاروں سے پہلے علی کا پہلا نمبر یہ ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں تھا آستاستہ وہ جو پہلے علی کو اللہ کہنے والے تھے ان کے کچھ جراثیم مل گئے کلوننگ ہو گئی ان کی پیوند ہو گئی کچھ جراثیم اگلے کچھ پچھلے مل کر آج جو ہمیں شکل نظر آتی ہے یہ ملی ہوئی شکل نظر آتی ہے اس لیے کہ دونوں طرح کے نظریات میں موجود جو زیدی ہیں یمن میں وہ ابھی تک اسی بات پر ہے کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا باقی عقیدہ تقریباً ان کا آپ جیسا لیکن جو باقی فرقے در فرقے بنتے چلے گئے انہوں نے کچھ باتیں ادھر سے لی کچھ ادھر سے لی کچھ ادھر سے لی کچھ ادھر سے لی پھر جو حضرت علی کے ساتھ مل کر سائڈ پر ہوئے جو مسلمانوں کو کافر کہنے والے خوارج الگ ہوئے تو پھر شیعہ اور سنی کا اختلاف شروع ہو گیا کہ یہ ہیں شیعہ اور یہ ہیں جو بچ گئے وہ سنی بن گئے خود ہی کسی نے ان کا نام سننی نہیں رکھا جب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی کی حمایت میں کھڑے ہوئے وہ شیعہ بن گئے باقی خود ہی سنی بن گئے القاعدہ ایک جماعت تھی معلوم ہے آپ کو انہوں نے اپنی جماعت کا نام القاعدہ نہیں رکھا تھا لوگوں نے نام رکھ دیا خفیہ جماعت تھی لوگوں نے اس کا نام القاعدہ رکھ دیا القاعدہ کہتے ہیں بیس کیمپ کو تو ان کا بیس کیمپ تھا کہاں سے آ رہے ہو بیس کیمپ سے آ رہا ہوں کہاں جا رہے ہو بیس کیمپ جا رہا ہوں قاعدہ سے آ رہا ہو قاعدہ جا رہا ہو تو رکھو یہ تو قاعدہ ہی ہے لوگوں نے نام قاعدہ رکھ دیا سنی اہل سننا والے جمع بھائی ہم تو اللہ اس کے رسول کی مانتے ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جماعت کے فکر کے مطابق ان کی سوچ کے مطابق مانتے ہیں ہم کتاب و سنت کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا یہ معنی اس کا اہل سنت مراد اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے والے بل جمع آنا کتاب و سنت کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے جماعت صحابہ کرام نے سمجھا تھا فہم ان کا حکم اللہ اس کے رسول کا عمل کا طریقہ صحابائی کرام اللہ حمت فہم آمنصری آمن تم بھی فقد اگر ایسا ایمان لائیں لوگ جس طرح کا صحابہ کرام تم لائے ہو تو ہدایت والے سمجھے جائیں گے صحابہ کرام کا ایمان کسوٹی ہے معیار ویدا کیل عامر کما آمن الناس جب سے کہا جاتا ہے ایسا ایمانا ہو جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تو اہل سنہ وال جمع اقوام وہ لوگ جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں صحابہ کرام کے فرم کے مطابق ان کے منہت کے مطابق ان کے طریقے کے مطابق اگر امام اور پیشوا کی سنت دیکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آئے گی اگر مرید اور مقتدی کی سنت دیکھنی ہے تو صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آئے گی تو یہ بن گئے اب شیعہ اور ادھر بن گئے سنی سنیوں میں پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نیت نئی چیزیں آنا شروع ہو گئی جیسے جیسے پہلے تھے صحابہ کرام ان کی خلافتیں تھیں پھر بنو امیہ آ اس کے بعد بنو عباس آگئے بنو عباس کے زمانے میں ایران اور ترکی کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا ایرانیوں کی مدد سے عباسیوں نے عمومیوں پر انقلاب برپا کیا تھا ترکوں کی مدد بھی آ گئی بعد میں اور ترکی اس دنیا فتح ہوا ترکستان فتح ہو گیا تو اب ترکی کی سرحد لگتی ہے یونان کے ساتھ یونان کی تہذیب بڑی قدیم ہے اور کوئی کام تھا نہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو فتح کر رہے تھے کاہروں کو فتح نہیں کر رہے تھے بادشاہتیں تھیں عیاشیاں تھیں فرصت تھی تو انہوں نے ان یونانیوں کی کتابوں کے ترجمے میں شروع کر دیا عربی زبان نتیجہ یہ ہوا یہ الف للیلا و دمنا اور کئی کتابیں ادب کی فلسفے کی منطق کی علم الکلام کی علم الجدل کی علم الملادرا کی یہ کتابیں ادھر سے آنی شروع ہو گئے ارستوں کی سکرات کی بکرات کی کتابوں کے ترجمے میں شروع ہو گئے جو بلائیں مصیبتیں عقل پرستی اللہ کو چھوڑ کر ان میں تھی سارے مسلمانوں میں آئے اب نتیجہ یہ ہوا کہ کیا کتاب و سنت سے دین ثابت ہوگا یا عقل سے ثابت ہوگا عقلی لاجک کو لے کر وہ لوگ ایسے لوگوں کو موم کرتے کہ وقت کے خلاف کو انہوں نے اپنا مرید بنا دیا اب اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویلیں شروع ہو گئی اللہ تبارہ کا وطالعہ محبت کرتا ہے ان سے نیک لوگوں سے محبت کرتا واللہ اللہ متا بولے نہیں اللہ محبت نہیں کرتا واللہ لا کیا شیری اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا بولے نہیں محبت والی بات ہی اللہ میں نہیں ہے نہ نفرت ہے نہ محبت عقل یہ کہتی ہے کہ محبت جو ہوتی ہے یہ تو دل سے ہوتی ہے اسے تو دل ثابت کرنا پڑے گا اور دوسری بات یہ محبت تو کمزوری ہوتی ہے فلاں نے فلاں کی محبت میں آ کر یہ کر دیا وہ کرنا نہیں چاہتا تھا آپ اپنے بچوں کی محبت میں کئی ایسے کام کر جاتے ہیں جو آپ کرنا نہیں چاہتے ہاں نا تو لہذا محبت اللہ نہیں کرتی وجہ کیا اللہ کو پہلے بندوں پر قیاس کیا اور بندوں میں وہ جیسا تھا اس حساب سے انکار کر دیا بھائی اللہ اللہ بندہ بندہ ہے تم نے بندے پر قیاس کیسے کر لیا دل ہونا چاہیے تو بندوں کا قاعدہ ہے اللہ کا تو نہیں اللہ تبارہ کا تعالیٰ نے فرمایا میں محبت کرتا ہوں مومنوں سے تو مان لو نہیں ہم نہیں ماننا تو بن صفوان کا ایک گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا تھا اللہ سمی ہے مگر سنتا نہیں بصیر ہے مگر دیکھتا نہیں کریم ہے مگر کرم نہیں کرتا ناود و بندہ اس نے اللہ تعالی کی صفات کا انکار کیا تو وقت کے خلیفے نے خالد کسری تھا اس کو بڑا سمجھایا گورنر تھا کسی علاقے کا مانا نہیں تو جہمیہ فرقے کا جات بن درہم نام کا ایک آدمی تھا بڑا سرگنا تھا دن عید, عید پڑی عید کا خطبہ دینے کے بعد نماز پڑی خطبہ دیا اور اس کے بعد نیچے اترا کہنے لگا لوگو تدا ہو اللہ ہایا قربانیاں کرو اللہ تمہاری قربانیاں قبول کرے میں آج جاد بن درحم کو ذبا کروں گا اس لیے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنا اس لیے کہ کہتا ہے اللہ نے موسا سے بات نہیں کی نہ ہو یا متخذ اللہ ابراہیم خلیلا اما کل موسا تکلیما یہ اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے اللہ کی حضرت خلیل اللہ سے محبت کا انکار کرتا ہے اس لیے میں اس کو ذبح کرنے جا رہا ہوں تو اس کو لٹایا اور اس کو ذبح کر دیا خالد کسری نے جات بنتے ہم کو جو اس طرح کا گورنر تھا اس نے اس طرح کیا اور جن پر ان کا جادو چل گیا انہوں نے الٹا جو لوگ اللہ کی صفات کو ماننے والے تھے ان کو سجائے بنوانا شروع کر دیا بشر مریسی نام کا ایک ظالم تھا وہ مامون ہارون رشید ان سب کے قریب ہو گیا اور ان کا دماغ خراب کر دیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ناود لہذا قرآن حکیم اللہ کی کلام نہیں اللہ کی مخلوق ہے مقابلے میں احمد بلحبر رحمہ اللہ کھڑے ہوئے کہا نہیں یہ اللہ کی صفت ہے اللہ ہمیشہ سے جب تک سے اللہ ہے اس وقت سے وہ کلام کرتا ہے جب تک وہ ہے وہ کلام کرتا رہے گا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے اس کی کلام ہے ہمیشہ تک رہے گی کوئی ایسا زمانہ نہیں جب اللہ بول نہ سکتا ہو اور کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جب اللہ بات نہ کر سکے یہ اللہ کی صفت ہے مخلوق نہیں مخلوق کی شان یہ ہوتی ہے ایک زمانہ ہم نہیں تھے آج ہیں ایک زمانہ ہوگا ہم نہیں ہوں گے مخلوق کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی جبکہ اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی یہ اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ان ظالموں نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا بڑا مارا کہتے ہیں ایسا کوڑا مارتے تھے بیل کو مارا جائے تو بیل بیٹھ جائے اور ایک سال دو سال دس سال نہیں تین خلیفے تبھی موت مار گئے ان کی پٹائی کرتے کرتے ایک دن ایک چور کہتے ہیں مجھے ملا جیل میں کہتا ہے حضرت آپ کہہ دو کہ مخلوق ہے بعد میں جا کر اللہ سے سوری کر لینا دروازہ کھولا کھڑکی کھولی جیل کے کہنے لگے اتنے لوگ روزانہ آ کر کے میرا انتظار کرتے جس دن میں نے اپنا موقع بدلا ہے ان سب نے بدل دیتے میں ان کے عقیدے کی جنگ لڑ رہا ہوں پھر کہا کہ اگر آپ سچے ہو نا تو پھر ڈٹ جاؤ میں پکا چور ہوں میری بڑی پٹائی ہوئی میں نہیں مانا رہا. آپ تو سچ پر ہیں آپ کیوں مانیں گے کہنے لگے مجھے بڑی تسلی ہو تو اس طریقے سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ آج ہم ہمارا اسٹیٹس کیا ہے آج کے فرقوں کا اسٹیٹس کیا ہے ہم کیا ہے؟ جو آپ, آپ کو آج نظر آتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ اس کی تھوڑی تاریخ ہے تو جہمیوں نے ساری سفات الحیہ کا انکار کر دیا موت بعد میں آئے انہوں نے بھی انکار کر دیا اللہ کی جنت کا انکار اللہ کے اللہ کو دیکھنے کا انکار لیکن فرق اتنا تھا کہ جو خوارج تھے وہ کہتے تھے کہ جو شخص گنا کرے کبھی نہ گنا کرے توبہ نہ کرے وہ جہنمیا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا اہل صنح وجما یہ کہتے تھے نہیں ایسی بات نہیں عقیدہ ٹھیک ہو بندہ گنا گار ہو تو سزا پا کر نکل سکتا ہے اللہ چاہے تو سزا کے بغیر بھی نکل سکتا ہے اللہ فرماتے ان اللہ اللہ فرم شرک اب اللہ شرک تو کبھی معاف نہیں کرے گا وہ دونوں کرے معیشہ اس سے چھوٹے گناہ اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں کبیرہ کیا کافر ہوا گیا جہنم میں کبھی نہیں نکلے گا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو وہ اسلام سے نکالتے تھے سننا کہتے تھے نہیں جس جس نے بھی گنا کیا وہ معافی مانگے معاف ہو جائے گا نہیں مانگتا تو اللہ چاہے معاف کر کے جنت دے دے چاہے سزا دے کر جنت دے دے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس نے جنت میں ضرور جانا ہے ان کے بیچ کی ایک مخلوق آئی جن کو موت اجلا کہ وہ کہنے لگے نہ گناہ کر کے مرنے والا توبہ کے بغیر وہ دونوں کے بیچ میں ہے نہ وہ مسلمان ہے نہ کافر ہے نہ وہ جنتی ہے نہ جہنمین بالکل فضول بات ان کو موتلا کہتے تو اس طریقے سے صفات کے باب میں یہ دونوں اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے پھر کچھ لوگوں نے کہا یہ بری بات ہے کہ اللہ کائنات کو بنائے بھی اور کائنات کو چلائے بھی اور نہ وہ سنتا ہو نہ بولتا ہو نہ دیکھتا ہو نہ کر سکتا ہو یہ ایسا شخص نہیں کر کوئی انسان ایک گھر نہیں چلا سکتا تم کیا کرتے ہو کیسی بات کرتے ہو تو پھر ابو الحسن اشری رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کو سات صفات کی اجازت دے دینی چاہیے ہاں سات سفتے اللہ کو ان کی مان لینی چاہیے کہ اللہ کی سات سفتے ہیں اور جو دی تھے انہوں نے کہا چلو ہم آٹھ مان لیتے ہیں تم ساتھ مانتے ہو ہم ہاتھ مان لیتے ہیں؟ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ دو موجود ہیں یہ وہ کون کون سی صفات تھی اور ان کی ماننے کی کیفیت کیا ہے وہ انشاءاللہ میں اللہ کروں گا تو اس طریقے سے فکر ہی اعتبار سے چار مدب مشہور ہوئے چار یا پانچ اور امت اس میں بٹ گئی یہ فروعات تھی یہ عمل کی بات تھی اور جو عقیدہ کی بات تھی اس میں پہلے حضرت علی کو اللہ کہنے والے پھر حضرت علی کو نعد اللہ کافر کہنے والے اور پھر شیانے علی اور سنی اور سنیوں میں پھر اللہ کی صفات کا انکار کرنے اور نہ کرنے والوں میں یہ یہ ملغوبہ بنتا رہا پکتا رہا اور آج ہمارے پاس یہ عشری اور ماتوردی موجود ہیں ان کی مزید وضاحت اللہ تعالی نے چاہے تو عرض کروں گا اللہ تعالی عمل کی توفیق دے سمجھنے کی توفیق دے ٹھیک گاڑی میں بیٹھنے کی توفیق دے جو جنت میں جاتی چمک دیکھ کر نئی گاڑی دیکھ کر بندے زیادہ دیکھ کر نہیں بیٹھنا بلکہ بورڈ پڑھ کر دیکھنا ہے کہ یہ میری منظر کو جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے اللہ عمل کی توفیق ہے ہمارے